اور اے محبوب جب تم سے میرے بندی مجھے پوچھیں تو میں نزد کہوں دعا قبول کرتا ہوں پکارنی والے کی جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکمان اور مجھ پر آمان لائیں کہ کہیں را پائیں